بسم رحمن الرحمہ الحمد اللہ و رحم محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شہب الربا شاہ واٹس ایپ گروپ الباتہ صوب الروا شاہ باقی تمام مکتبِ حضرت سکن میں موجود خواران اور میدان شہید کوئٹہ میں موجود خاران باقی تمام سامین اور شماسن ایک بافیر سلام کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب داواز شریف کے مختلف دعاؤں کی تو جہاد میں تھا تو ان میں سے آج جو ہے الحمدللہ للہ پینتالیس درخت میں اوراد اثریا جو ہے آپ لوگوں کے مبارکانوں تک پہنچا چکا ہے اور جن حضرات نے ان درست کو سنا یقیناً نے استفادہ کر چکا ہوگا اور باقی لوگوں برضن سے قارن سے بھی سننے کی امید ہے تاکہ ہم اپنی دعاؤں کو بامالکت سنیں اور یہ ارزر اسلیہ کے بعد پھر کتاب دعوت شاہ دعوت شریف کے اندر اس کے بعد جو چیپٹر چلا ہے اس کے بعد کے چیپٹر میں مختلف صبح کے وقت صبح ظہر سے ایشا کے وقت پڑھی جانے والے مختلف تجزیہات اور برد اذائف ہیں ایک تجویز جو ہے اس میں سو سو تجوی پانچ وقت ہر ٹیم پہ سو سو تجوی ہے یہ ان تجوی کے کی تھوڑا توضیع آ لوگوں کو پہنچا دوں گا اس کے بعد جو ہے روزانہ پڑھی جانے والی سو سو کی دو طرح کی تجویح ہے اور ایک ایک ہزار کی جو ہے ایک تجوی ہے تو ایک ایک ہزار اور سو سو والوں کا جو ہے روزانہ جو پڑی جاتی ہے بائی جاس آپ لوگوں کو اس کے مختصر تجمے کے ساتھ جو ہے روزانہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اور انہی کی تھوڑی سی توضیحات بھی انشاءاللہ اندازہ اللہ میں آئے گا اور جو ہے آج کے درس میں جو ہے جو روزانہ پڑھی جا پانچ وقت کی نمازوں کے بعد پڑھی جانے والی تجبیہات میں سے آج کے درس میں جو ہے صبح کی تصویر نماز صبح کے جو ہے روزانہ پڑھی جانے والے اوراد صوفی اوراد صوفی پھر صبح کی فرض نماز پڑھتے ہیں پھر اوراد فتح پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد دعا فاتحہ کے بعد آنجھے ختم ہونے کے بعد آخر میں سو مرتبہ یہ تصویر پڑھنے کا ہمیں حکم ہے صبح کے ٹائم پہ ہاں جی لا الہ اللّہ الملک الحق المبین لے سکم اس لی شی انسم الوسفی یہ مبارک تصویر جو ہے سو مرتبہ ہر روز جو ہے صبح کی نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے تو اس مبارک تصویر کے بارے میں تھوڑی سی توضیحات دے دوں گا لیکن اس مبارک تجوی کے بارے میں تھوڑا سا توضیح دینے سے پہلے مشورائے سے یہ پیش کرنا چاہوں گا کیا ذہن گرامی یہ کہ جو ہے ہمارے بزرگاندین نے ہمیں یہ تصویحات سارا وہ ہر وقت کے اورات دعائیں اور خصوصاً یہ تصویحات جو ہمیں دیا ہے یہ تصویحات جو ہے صرف ہم تصویر نہیں پڑھتے ہم انسان صرف تصویر نہیں پڑھتے بلکہ بندے مومن جب تصویح پڑھنے لگتے ہیں کوئی بھی تصویر سبحان اللہ الحمدللہ للہ اللہ اکبر یا یہی تصویر لا الہ ملک الحق و سم البسید یا دوسرے تصویہات جو ہم انشاءاللہ شاء آئیں گے آئیں گے فاطف دروس میں تو یہ تجبیحات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس تجویز میں آپ پوری کائنات کے ساتھ ہم صدا ہو رہے ہیں ہاں جی پوری کائنات کے ہر ششتوں کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اور ساتھ ہی ہر آسمان ساتوں آسمانوں کے ساتھ عرش و کے ساتھ ہاں جی تمام چرن پلن جمادات نواتات حیوانات ہاں جی اس کائنات کے اندر موجود ہر شے جو ہے اللہ کا تسبیح خوان ہوتا ہے ہر شے اللہ کی تصبی میں شعور مصروف رہتے ہیں ہاں جی البتہ ہر شیخ جو ہے اپنے اپنی انداز میں اللہ کی تسبیح اللہ کے پاکی اللہ کے حمد کرتے ہیں تو ہمارے بزرگہ ندی نے ہمیں بن ان کو زیادہ سے زیادہ ورد وظائف تجبیہات ہاں جی سو سو کی ہی جو ہے روزانہ تین تجبیہات یہ ملا اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ہزار کی تجبیہات اس کے علاوہ جو ہے ویسے تجبیہات پڑھنے میں آپ کے لیے کوئی حد و حدود نہیں ہیں ہاں جی یہ سب جو ہے چونکہ آپ جب تجبی پڑھنے لگتے ہیں تو آپ پوری کائنات کے ساتھ آب ہماہ ہاں ہو جاتے پوری کائنات کے ہر شے اللہ کا تسبیح خوان ہے ہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یو سب من منف سماوات ولاد اللہ کی تسبیح بیان کرتا اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے منف سماوات ولاد جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں یہاں پر لفظ من جو ہے چونکہ عربی زبان میں عام طور پر ضویل عقول موجودات کے لیے استعمال ہوتی ہے ہاں جی یعنی انسان جنات اور فرشتے جو عقل شعور رکھتے ہیں کامل ان کے لیے لفظ من استعمال کرتے ہیں عرب تو پھر یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تمام فرشتے گانے تمام جنات ہاں جی اور تمام جو ہے ضوی القول موجدات انسان یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں البتہ البہ کی تسبیح کی دو قسمیں ایک تسبیح ہے ارادی ہاں جی ہم اپنے ارادے سے نیت سے پڑھتے ہیں اللہ کی ہاں جی ایک تجبی تجب, تجب, ارادی جب آپ اپنے ارادے سے سبحان اللہ پڑھیں گے الحمدللہ پڑھیں گے اللہ اگر پڑھیں گے تو اس کو تصویر ارادی بولتے ہیں ہاں جی اپنے ارادے سے پڑھیں گے ایک تجبی ہے تقوینی ہے ہاں جی آپ کی وجود جو ہے آپ چاہیں نہ چاہیں کیونکہ ابھی نام ہے آب آپ سے پہلے کائنات کی ہر شے اللہ کا تجبی کے بولیں گے مجھے کافر کہاں سے تصویر پڑتا ہے وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے یہ جی, ممکن ہے آپ سوال کریں تو جو ہے یہاں پر علماء نے فرمایا ہے ایک تصویح ہے ارادی ہے تشریحی ہے ہاں وہ تو کافر نہیں بڑھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں لیکن ایک تشریح ہے تصبیح ہے تقوینی ہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں اس کا وجود چونکہ اللہ نے اس کو خلق کیا ہوا ہے تو اس کی وجود کے اندر جو کمالات اللہ نے رکھا ہوا ہے ہاں اس کو وجود اپنی زبان بے زبانی سے وہ سو نہ چاہیں لیکن وہ اس کے وجود کے اللہ پاک اور منازع ہے اس کا وجود کہنا اللہ بے اے بادشاہ اس کا وجود کہل اللہ نہایت عظیم ذات ہے ہاں کیونکہ اس کی وجود کے اندر جو کمالات رکھا عظمتیں رکھا ہوا ہے وہ اس ذات پاک نے رکھا وہ اس کا کون تو کچھ بھی نہیں ہے وہ تو تھا ہی نہیں کچھ بھی نہیں تھا تو لہذا جو, جو ہے کائنات کے ہر شے جو ہے جو اللہ کو مانتے ہیں وہ تذبیح اس کی وجود تذبیح ارادی بھی کرتے ہیں اپنے ارادے سے بھی اللہ کی تذبیح تصویح تشریح بھی کرتے ہیں اور تذبیح تقوینی اس کے وجود آٹومیٹکلی اللہ کے تذبیح خوان ہے لیکن جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے کو فارغ فار انسانوں میں سے جنات میں سے ہاں جی فرشتے تو سب اللہ کے متعدد ہوتے فرشوں میں سے کوئی بھی اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے لیکن جنات انسانوں میں اللہ کے نافرمان ہیں تو جو نافرمان ہے وہ ممکن ہے تصویر تشریعی نہ نہ پڑے تیرادی نہ پڑھے لیکن اس کا وجود جو ہے وہ سو نچائیں سو بار اس کو وجود اس کے اختیار کے بغیر جو ہے اعلان کر رہا جس ذات نے مجھے خلق کیا وہ نہایت ہی با کمال ہے جس ذات نے مجھے خلق کیا وہ نہایت ہی عظمت کا مالک ہے جس ذات نے مجھے خلق کیا وہ قادر ملغ بادشاہ ہے عالیم سمیع و بصیر بادشاہ ہے ہاں جی اس کے اندر جتنی کمالات ہے کہ کمالات جو ہے چیخ کے بغار رہے کہ جس ذات نے مجھے خلق کیا وہ نہایت عظمتوں کا مالک ہے تو اس کو بولتے ہیں تجوی تکوینی ہاں تجوی تکوینی کائنات کے ہر شعر جو ہے اپنے اپنے جگہ پر کر رہا ہوتا ہے تو باقی جو ہیں آیا جو ہے درخت وغیرہ جو ہے حیوانات جو ہے جمادات کیا وہ بھی صرف تصویح ہے تغوینی کر رہے ہیں یعنی جن کے ان کے وجود کے اندر جو کمالات رکھا ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ اللہ پاک و منزہ ہے اللہ قادر مطلق ہے اللہ حکیم بادشاہ اللہ سمیع و بصیر ہے اللہ علیم بادشاہ ہاں رحم رحیم ہے کیا یہ مراد ہے نا بلکہ ہر شے جو ہے اپنے اپنے مقام پر ایک تصویر اپنے ارادے سے پڑھتے ہیں اور ہر شے شعور رکھتا ہے تو اکثر محققین جو خصوصاً علم عرفان اور تصوف کے جو بزرگانے جو معرفت رکھتے ہیں کائنات کے ہر شے کے ہاں جی اور وہ حرماتیں کائنات کا ہر شے اپنے اپنے جگہ پر شعور رکھتا ہے اپنے اپنے مقام پر اور ہر شے جو ہے باقی تمام نباتات جمادات ہر شے اپنے ارادے سے اللہ تعالیٰ کی تصویر پڑھتا ہے لیکن ہم ان کی تصویر کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اس لیے دوسری آدمی اللہ یو سب بھی لہو ماؤ حصہ ماوات ما فی الحال تو یہ ماں جو ہے ذویل اول غیر ضویل اقول سب کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے عام طور پر ماں غیر ضویل اقول کے لیے جن میں عقل عقلی جمادات نباتات کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں جو ہے دونوں شامل ہیں ماں فصہ ماں بات و موافلات جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے ہاں جی خواہ فشت خواہ نخواہ و خواہ نہ باندات ہو تو درختان اور خاص سبزے ہوں ہاں جی چرن پلن جتنے بھی موجودات ہیں وہ انسان ہر ایک اپنے اپنے جگہ پر اپنے ارادے سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو انسان کے دن یہ سوال سکتا ہے پھر تو ہم نہیں سن پا رہے ہیں اللہ فرماتہ اللہ خود کے ولاکن لا تفقہون نے ہوں لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاؤ گے اللہ فرماتی تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاؤ گے تم سر اپنے تسبیح کو اپنے نو انسانی کی تجبیہات کو تم سن سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں باقی موجود کی تجویز سننے کا اللہ نے ہر کسی کو قدرت نہیں دیا لیکن انبیاء الہی اولیاء الہی اعمۃ علیہ السلام وہ جو ہے باقی موجودات کے تسبیح کو انہوں نے سن چکا ہے حتیٰ انہوں نے بیان کیا ایک کبوتاری روزانہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں فلان پرندہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں ہاں جی فلان پرندہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں فلان درخت یہ تسبیح پڑھتے ہیں یہ ساری جو ہے امبی علیہ السلام سے اللہ کے پیارے نبی سے آئمہ سے اولیاء سے نقل ہوا ہے بہت سے اولیاء اللہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ اللہ کی تسبیح پڑھنے لگتے ہیں ہاں جی اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں لال پڑھتے ہیں اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو کمرے کے اندر جو ہے در و دیوار سے بھی وہ تسبیح کے آواز آتے ہیں لوگ سنتے ہیں اور وہ خود سنتے ہیں لہذا کائنات کی شے شعور رکھتے ہیں اس لیے ترکت کے رضگان فرماتے ہیں کائنات جو ہے کائنات کی شعور رکھتے ہیں اور ان کی طرف سے یہ شعر کہا گیا ہے کہ ماسمی ام و بصیر بانام محرمن ما خاموشم ہم ہر چیز سنتے ہیں کائنات کی ہر شے جان درخت شجر حجر مدر سب کچھ ہاں جی جتنی بھی کائنات کی شے ہیں وہ سب کہتے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں تو وہ سب ہاں جی لاشور ہے کوئی شعور نہیں رکھتے ہیں لیکن وہ سب کہتے ہیں معسمی مبصر ہم ہر چیز کو سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں لاکن مان با ما لیکن جو نامحرم ہیں ان سے ہم خاموش ہیں ان سے ہم بات نہیں کرتے ہیں لیکن یعنی جو لوگ جو ہے حقائق سے آشنانی ہیں جو اللہ کے خاص بندے نہیں ہیں مقرب بندے نہیں ہیں انبیاء میں صلیح میں ہاں جی اللہ کے مقرب اولیاء کرام آئی میں الود میں, میں زمرے میں ان اعلیٰ مقامات پر پہنچے ہوئے ہاں جی ہستیوں میں سے نہیں ہیں ہم ان سے بات نہیں کرتے ہیں اور وہ ہماری باتیں نہیں سنتے ہیں جبکہ ہم ان کی باتیں سنتے ہیں تو یہ جو ہے رزغان دین نے اولیاء اللہ نے بیان کیا ہے لہٰذا نے کرام جب آپ کوئی بھی اللہ کی تصدیق پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ کی کائنات کے ہر شے کے ساتھ ہم صدا ہو گیا ہے آپ جب صفان اللہ پڑھ رہا ہے تو کائنات کے ہر شے صفان اللہ پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ آپ بھی ہم صدا ہو جاتا ہے آپ الحمدللہ پر دیں کائنات کی جو جو اب موجودات کے طرز الحمدللہ ہے آپ اس کے ساتھ ہم صدا ہو جاتے ہیں آپ اللہ اکبر پڑھتے ہیں کائنات کے جو جو مخلوقات اللہ اکبر پڑھتے ہیں ہاں ان کا ارد وضف اللہ اکبر ہے آپ اس کے ساتھ ہم سدا ہو جاتے ہیں آپ کوئی بھی تصویر اللہ تعالیٰ کے پڑھتے ہیں کائنات کے جو بھی موجودات جو تصویر پڑھتے ہیں اور آپ کی ان تجبیہات میں سے کوئی نہ کوئی تصویر ان میں پڑھنے والا ہوتا ہے تو آپ ان کے ساتھ ہم صدا ہو جاتے ہیں اور ایک انتہائی خوبصورت اور نورانی فضان جو اس کائنات کے اندر پائی جاتی ہیں کاش ہم جو ہے وہ چشم بصیرت رکھتا وہ چشم بینا رکھتا تو ہم ان حقائق کو درخ کر پڑھتے لیکن جنہوں نے درخ کیا ہے انہوں نے ان حقائق کو بیان کیا ہے لہٰذا زین ان تصبیحات کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور اللہ کا شکر کریں ہم ان تصبیحات کو کمال خلوص کے ساتھ کمال آجزی کے ساتھ پڑھیں دوسری بات جو ہے میں آپ سب سے جو تمام براہ درخواریں اس پاک مسلک کی ان سب سے میرے ایک اور آزادان درخواست ہے ہم ایک پاک مسلک ہے جو نرواشہ سے تصوفانہ مسلک سے ہم تعلق رکھتے ہیں ہاں جی ہمارے مسلک کے اندر ہر قسم کی ذکر فکر کثرت سے پڑھنے کا ایک مزاج ہے ایک شوق ہے ایک جذبہ ہے لیکن اس جذبے سے جو ہے بہت سے لوگ جو ہے حوث پرس لوگ دنیا پرس لوگ وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں وہ جو ناجائز خدا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو مختلف جو ہے طریقہ کے بزرگوں کے لباس میں شو کر کے آپ سے کوئی تصویر پڑھواتے ہیں بہت سے لوگ جو ہے ایسے تصویر جو عامل ٹائپ کے لوگ ہیں ایسے تصویر آپ کو دے دیتے ہیں وہ تسبیح محسوس اندر تعداد میں پڑھ لیتے ہیں تو آپ ان کا فرفتہ ہو جاتا ہے جب آپ ان پر فرفتہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس تصویر کا اثر یہی ہے نا کہ جس نے ہاں جی جس نے دیا ہے وہ اسی نیت سے آپ کو دیتے ہیں اور آپ اس پر فرفتہ ہو جاتا ہے پھر وہ ایسا ایسا آپ کی جائیداد پہ آپ کے مال پہ آپ کے حتی ارادہ تک پہ جو ہے وہ قابض ہو جاتے ہیں اور آپ کے جیب بھی خالی کر دیتے ہیں آپ کے مال دولت سے بھی آپ کو محروم کر دیتے ہیں ان چیزوں سے نرواش تاریخ جو ہے ہے اور یہ چیزیں جو ہے آج کے دور میں بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے ہاں جی لہٰذا زین گرامی تصویر ان ہستیوں سے لے کر پڑھیں جو بے سے ہیں ہاں جی تصویر ان حضیوں سے ان موشیدان حقیقت کی تجویز جنہوں نے پڑھنے کو دیا ہے جو صرف اور صرف جو اعلیٰ مقامات پر پہ پہنچے ہوئے جو فنا فی اللہ بقاب اللہ کے اعلیٰ معتمراتی پہ پہنچے جو حقیقت میں کسی کو تسبیح دینے کے حل ہے جو حقیقت میں مشدان حقیقت ہیں عالمان شرط ایران ترقہ تھے ان کی طرف سے دی ہوئی اجازت یافتہ تسبیحات پڑھنے کی کوشش کریں میرے راجدین کرامی میرا آپ سب سے اصرار ہے تاکید کے ساتھ اگر ہم ان تسبیحات کو جو ہمارے امیر کبیر صحت حمدان رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے احسانات ہم پر جو ہے بے شمار ہیں ان کے احسانات کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے انہوں نے ہمیں کوف اور شرک سے نکالا ہے اس کا ہم شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں تو اس عظیم ہستی کے ان کے جو ہے کامل ہونے میں ہاں جی ان کا طریقات کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہونے میں ان ذکر و فکر و تذویحات کو دینے کی اہلیت میں کسی کو کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے تو لہٰذا جو ہے اسی عظیم ہستی کا امیر کبیر ہی کہ جو ہے ہم مشرب ہمدان مشرب کس کہتے ہیں مشرب یعنی پانی پینے کی جگہ کو مشرب کہتے ہمدان یعنی امیر کبیر کے تعلیمات جو ہمارے لیے اس کی تعلیمات کو مشرب نے ہمیں ایک خوش سے تجویز دے دیا ہے صاف ستھرا پانی سے تجویز دے دیا ہم اس پانی کو پینے والے لاقع تو امیر کبیر نے جو پاک و طیب پانی ہمیں پلایا ہے اور اس طاق طیب چشمے سے ہم پی رہے, رہے ہیں سراب وہ یہی دعوت کی دعائیں زین گرم سے دعوت کی دعائیں سے دعوت کے وظیفے ہیں تو ان وظائف کو ہم انتہائی قادر و منزلت کے ان کو جو ہے پڑھیں اور امیر کا بین ہی کے تجبیہات کو اگر آپ خلوص سے پڑھیں رخ بے قبلہ ہو کر پڑھیں روزانہ پڑھیں ہاں جسن وہ ہزار والے تجبیہات کو اللہ اللہ والے تجبیہات کو آپ انشاءاللہ شاء گے اور ان کی توضیحات جو ہے ان کو صحیح معنیٰ معفوم سمجھ کر قبلہ رخ ہو کے کسی کی نماز کے تیم پر آپ پابندی سے پڑھنے کے عادات کریں تو میں یقین سے بول سکتا اللہ بلّہ کو کسی جو ہے دو نمبری شخص کے پیچھے آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگا آپ جو ہے بالکل اطمینان کے ساتھ آپ کے اندر اطمینان آئے گا سکون آئے گا ہاں جی آپ کے اندر جو ہے عبادت کا شوق اور جذبہ آئے گا آپ کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوگا بے دنس کے کسی کا غلام بن جائے ہاں جی کسی پر فرفتہ ہو جائے اور مال جائیداد سے آ وہ ہڑپ کر کے لے جائیں اور آپ کے جو ہے آپ کی دنیا بھی ہاتھ سے چلے جائے اور آخرت بھی ہاتھ سے چلے جائیں حضین گرمی ان لوگوں کی کردار تو ابھی آپ کے پاس آ رہے ہیں نا رمضان جیسے مقدس مہینے میں یہی ان کے اسی ہاں جی مرشد کے حکم سے کر رہے ہیں ان کے مرشد کے حکم سے حبول جیسے عظیم خان قائم اللہ میں اولاد زہرات ہاں پیر سید شاہ نورانی مدزیل علی کے نور چشم ان کے نائب کو جو ہے خودبندی دینے کی جسارت کریں خدا ہاں جی اللہ ان پر قہر نہ حضل کرے اس کے لئے پوری ملت نباش کو نماز جمعہ کی جو ہے عظیم فرضے سے تین ہزار سے زائد لوگوں کو جمعہ کے فرضے سے محروم کر دیا اس سے زیادہ ان کی گمراہی کی اور کوئی کیا دلیل ہو سکتی ہے حضان گرامی اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہو سکتے جو لو شریعت کو معیار سمجھتے ہیں صحیح اور غلط کا جو لوگ صحیح اور غلط کے شریعت کو معیار سمجھتے ہیں نا اور مشاعریت ہی معیار ہے اگر آپ نے کسی کو لے کوئی صحیح و غلط کی کسوٹی دیکھنا ہے تو شریعت ہے ہاں جو لوگ شریعت کے کاموں میں خرابی ہے جن کی ہاں جی جو شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ کسی طریقہ کے کسی ذکر فکر کے قابل نہیں ہے اللہ بلّا نہیں ہے وہ گمراہ لوگ ہیں وہ بدبخ لوگ ہیں وہ لوگ ہاں جی تو یوں حکم سے کرتے ہیں اب کیا اس پر ایک دفعہ ہے اس کے بعد جو ہے بالکل پرسکون انداز میں بیٹھے ہوئے علاقے ہر کن کے چھوٹے سے گاؤں میں جہاں لوگ کتنی محبت سے زندگی گزار رہے تھے اچانک جو اس مقدس سراعت میں جو ہے نماز تحجد کے ٹیم پر ان سچے مومنوں پر جو ہے ایسے وار کرنے تھے ان میں سے دو کی تو ابھی جان بھی خطرے میں ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان پر بے گناہ لوگوں پر حملہ کیا وار کیا یہ اسی انہی معیشت نام کے جو ہے ہاں جی بدنامی زمانہ لوگوں کے جو ہے دین کے حقیقت میں دین سے لا بلت اور نہ اور دین سے ناشنا لوگ جنہوں نے دین سے جو لوگ کھیلنے والے لوگ ہیں دین سے کھیل کھیل کے اس پاک مسلق سے بھی کھیل رہے ہیں اس کے نوجوانوں سے بھی کھیل رہے ہیں ان کے ایمان سے بھی کھیل رہے ہیں ان کے مال دولت سے بھی کھیل رہے ہیں اور ان کو لڑا لڑا کے اپنی جیب بنانے کے جو ہے سوائے ان کے پاس کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اور ابھی سب پوری قوم جان ان کے آپس کے اپنی لڑائی بھی صرف مال کی لڑائی ہے ہاں ستر اسی صفحات پر تاریخ حقائق باہر آ چکا ہے ان کے اندر کی لڑائی بھی مال کی لڑائی ہے کوئی دین ایمان کی لڑائی نہیں ہے نگرامی آنکھیں کھول کے دیکھیں اور ان سب کو جو ہے اپنی جو ہے معاشرے سے ان کو ترد کریں ان کو ان کی حقیقت کو جان کر اور کوئی ان سے کوئی تجویز نہ لے لیں ان کی ان کی تجویز میں گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے بدبختی کے سوا کچھ نہیں قوم کو لڑانے کے سوا ان کے بعد کچھ نہیں ہے قوم کے اندر فرنا برپا کرنے کے سوا ان کے بعد کچھ نہیں ہے ہاں قوم کے اندر سے جو خلوص تھا محبت تھا عشق تھا ایک دوسرے سے تعزین تھا حرمت تھا عالم کو عالم کا سادات کو سادات کا یہ سب انہوں نے ختم کر دیا اور جو ہے ہاں اور ان جو بے گناہ لوگوں کو جو اتنے لوگوں کو زخمی کیا ان سب کو مائع مقدس رمضان کو انہوں نے حرمند نہیں رکھا اللہ کے بیت اللہ کو حرمند نہیں رکھا آپس کی رشتہ داری کو حرمن نہیں رکھا محلہ داری کو حرمت نہیں رکھا ہاں جی ابن ملجم سے بھی یہ لوگ جو ہے دس گنا آگے بڑھ گیا ابن ملجم سے بھی دس گنا آگے بڑھ گیا تو اور اپنی جو ہے دو نقد نفل پہ جو ہے دو تصبیح پہ یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے لہٰذا ان کو میں یقین سے میں بول رہا یقین میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے یہ لوگ گوم جس طرح شاسری نے فرمایا نا کہ وہ مجادہ بلا مرشد الفق اللہ جو مرشد کے وغیرہ کے مجاہدے میں لگ جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے اور آج یہ چیز سچ ہو کے سامنے آ شاہ سید کے یہ کلام جو ہے سو فیصد سچ ہو گیا اس سے زیادہ گمرائی نہیں ہو سکتے ترکت کے نام پہ اس پاک مسحق کے اندر فدنا کرے ترکت کے نام پر اس پاک کے مومنین پر ضرور وہ شتم کرے ترکت کے نام پر اس پاک کے ممنین کے جو ہے ان کو جو ہے قتل کی حد تک جو ہے مرحلے پر پہ پہنچے ابھی معلوم نہیں ہے یارکن کے جو دو بندے بیچارے ابھی پیندی رفر ہوا شدید شد جو ہے تکلیف کی حالت میں ہے ہاں جی تو اس حد تک یعنی انہوں نے اپنے حال میں تو مار دیا تھا یہ کہ اعلیٰ نے زندہ رکھا تھا تو یہ ارادۂ قتل قتل سے زیادہ بدتر ہے ازدین نگرمی ارادۂ قتل سے جس کو مارتا نہیں یہ قتل سے بھی زیادہ بدتر ہے ایسے حساس جگہوں پر مارا کہ بیچاروں کی جان خطرے میں پڑ گیا کیا یہ طریقت ہے میرا نگرام خدا قلِ خدا قل میرے قوم ابھی بھی ہوش میں آ جائیں اور ان بعد لوگوں سے دور ہو جائیں اور قوم حقیقت کو سمجھیں اور تذبیح لے لیں تو خدا کے خدا قل امیر کبیر ہی سے لے امیر کبیر کی تصویر ہمارے لیے بہت ہے اس سے بڑھ کر کسی اور جو ہے ہاں جی مرشد کے نام پر تحریکات کے نام پر تصوف کے نام پر جو لوگ میرے قوم کو لڑا رہے ہیں فدنے میں ڈال رہے ہیں ہمیں بدبختی کا شکار کرا رہے ہیں ان سے کوسوں دور رہے خدا کے لے ان کی گمراہی پہ اب ہمیں کوئی شک باقی نہیں رہنا چاہیے ہاں جی کیونکہ یہ صرف لڑا ہی رہے ہیں لڑا ہے ابھی ایک جگہ پر نہیں ابھی کئی اور جگہوں پر بھی فریجنا ہونے والا ہے جس طرح ہم نے سنا ہے ہاں جی فجنا کرنے والا ہے سننے والا یہ صرف ابھی نئی فریجنے نہیں اس سے پہلے بھی فضنی انہوں نے کتنی جگہوں پر کر چکا ہے ہاں جی لوگوں پر علماء پر کتنے الزام تلاشی ابھی بھی کر رہے ہیں پہلے بھی کر چکے ہیں ان کے جو مرحوم جو ہے ان کی مرشد نے بھی ہاں جی کتنے الزام تلاشی کرتا رہا اپنی زندگی پر اور کسی موت میرا پوری قوم کو بتا ہے اور ابھی جو معیدہ جون کے مرشد نام حد مرشد جو بھی ہاں جی ان کے جو انہوں نے جن کو سر پہ چڑھا کے رکھا ہے وہ بھی سوائے لڑانے کے فردنا کرنے کے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اپنے مردین بیچاروں کو اس پاک محل کے جو مخلص جوانوں کے جذبات کو غلط استعمال کر کے غلط راستے میں استعمال کر کے ہاں یہ اپنی جو ہے تشہیری تذویحات دے کر بیچاروں کے ارادوں کو بچھین کر جو ہے قوم کو صرف لڑانا ہی ان کا مشن بنا ہوا ہے قوم کو جو ہے ہاں قوم کو لڑاؤ حکومت کرو جیب برو والی جو ہے فلسفے پر عمل کرتا نظر آ ہے یا ان کو ترقت سے کوئی سروکار نظر نہیں آ رہا ہے میرے دھان گرامی کسی کے گمراہی کے لیے ماہ مبارک رمضان میں جو ہے اسی ترکت کے جماعت انہی کے جو ہے قادیم پرانا جو ہے ان کے مردین کی ذرا سے قابل حنقاہ مالا جیسا جس میں آج سے تین سو سال پہلے سے جمعہ قائم ہو رہا ہے آج جس میں جمعہ بند ہو گیا جمع نہیں پڑھ پایا جتنی ہاں جی تین چار ہزار مومنین جمعہ سے معروم ہو ماہ سے آج رمضان میں اس سے بنا گمنا اور کیا سکتا ہے الفتنا تو اشد و من القادلیہ فرینے کون ایجاد کریں کیا ترکت کی اسی کے نام ہے طریقت یعنی فرینے کے نام ہے طریقت یعنی جی لڑائی جھگڑے کے نام ہے طریقت جو ہے الزام تراشی کے نام ہے طریقت بہتان تراشی کے نام ہے ترکت جو ہے صلاحی ارحم محبت اسلام کے دین کے جتنے بھی تقاضے ہیں سب کو ٹھوکر مار کے بس ایک دوسرے کو لڑا لڑا کے بیچارے لوگوں کا زندگی حرام کرنا آپ لوگ کبھی میرے تو ابھی رونٹیں کھڑا ہے یار بحری کن جیسی چھوٹے گاؤں میں جانور باسی زیادہ زیادہ پچاس سال کرانا ہے وہ لوگ اس سے پہلے کتنی محبت سے زندگی گزار رہتے تھے آج تو وہ ایک دوسرے کے گلی کوچوں میں کس منہ سے آپ ایک دوسرے کو دیکھے گا ایک دوسرے کے گھروں میں اب وہ کیسے جائیں گے یہ سارے فتنیں کروانے کے بعد ایک دوسرے کی جان پہ آنے کے بعد ہاں یہ سب کس نے کرایا اسی طرکت کے دعوے دار لوگوں نے لیا تھا ان کی جو ہے غلط راستے پر ہونا ان کے جو لو لیران وہ ان بیچارے عوام کو غلط راستے پر لے جانے میں اب ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہونے چاہیے اور ہمیں جو ہے سختی کے ساتھ جو ہے جو ہے ان کے ساتھ نبت آزما ہو اور علماء جو ہے ہر ایک اپنی جگہ پر ہو عوام کو حقائق بتائیں ان کے مقروص چیزیں سے لوگوں کو آگاہ کریں اور قوم کو جو ہے ان حقائق سے آگاہ کریں جو لوگ میں یار شریعت ہے جذین گراہ جو لوگ شریعت کا فالو ہے مسلمان کی تعریف دین نے یہ کیا ہے پیارے نے المسلم من سلیم المسلم و نبی و ویادی مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے جو ہے ہر مسلمان محفوظ رہے یہ تو ایک عام مسلمان کی تعریف ہے یہ لوگ مسلمان کی تعریف سے بھی آؤٹ ہو گیا ترکت تو بہت دور کی بات ہے ولایت تو بہت دور کی بات ہے اللہ تو کوسوں دور کی بات ہے یہ تو صرف دعویٰ رہ صرف رہ گیا تو ایک مسلمان کے کردار بھی ان کے اندر نہیں ہے ایک عام نارمل عطا انسان کا کردار بھی نہیں ہے جو رشتے داروں میں ہونا چاہیے لہٰذا نگر میں ہمیں ان حقائق کو خوب جانیں اور پھر جو ہے میرا آپ سب سے زیادہ اپیل ہے پوری قوم سے اس پاک مسئلہ کے تمام خیرخواہوں سے جوانوں سے ماؤں سے بہنوں سے تسبیر پڑھیں تو امیر کبیر ہی کا مرید بن جائیں جس ہم احمدآباد میں وہ نعروں میں ہم پڑھتے ہیں مشرب احمدانیہ مشرب احمدانیہ اگر آپ سچا مشرب احمدانیہ صرف زبان سے نہ کہیں عمل مشرب دانیہ یہ ہے کہ اس کتاب کا امیر کبیر نے جو نواخلات دیا اسی کو پڑھیں کسی سے دو نمبر لوگوں سے کوئی نواخل نہ لے لیں ہاں جی وہ ہدایت یافتہ نہیں ان کے نوافلات میں آپ کو گمرائی کی طرف ہی لے جائے گا ان نوا لے لیں امیر کبھی سے لے لیں جو انہوں نے اس کتاب کے اندر سب کو دیا ہوا ہے تصبیح حال لے امیر کبھی سے لے لیں کی تصویر پڑھنے میں سکون کے سوا نہیں ہے سکون ہے اطمینان ہے معرفت الہی ہے دل کو شین ملتی اللہ سے قریب کرتی ہے ہاں جو ان کے پڑھنے میں آپ کے لیے ذہنی طور پر بھی کوئی ٹینشن پیدا نہیں ہوتی ہے کوئی پاگال نہیں ہوتے ہیں کوئی مجنو نہیں ہوتی ہاں جی کوئی جو ہے مشکلات پیدا آپ کو نہیں کرے گا آپ انہی تجبات کو پڑھیں میرا پوری قوم سے اور کسی اور کی جو ہے مرد بننے کے ہرگس کوشش نہ کریں کیونکہ آج کل یہ لوگ سب راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں ان کے مشن کچھ اور لگتا ہے مقصد کچھ اور لگتا ہے ہاں لیکن اس مقدس نام سے طریقت کے نام سے جو ہے قوم کے مال سے جان سے لوگوں کے جو ہے دین سے کھیل رہے ہیں دادا بھمون کے چہرے پہ کو صحیح طریقے سے معلوم ہونا چاہیے اور غور کرنا چاہیے اور حقائق جو جان چکا ہے وہ عوام کو بتائیں اور جو ہے دین کو سمجھیں دین کو سمجھ کر ہمارے بزرگان دین نے جو یقین کا راستہ ہمیں دوا دان گرم اسی کے دامن کو تھامیں یقین کے راستے کو چھوڑ کر مشکول ہوں کے پیچھے جاتے ہیں ذہن یقین کے تجبیہات امیر کبیر کے دیوی تجبیحات ہیں یقین کے عملیہ شاہ سید علیہ الرحمٰ کے دیو تعلمات ہیں یقین کے جو ہے عبادتیں شاہ سید نے امیر کبیر نے باقی عمل بزگان دین نے دیوئے ہیں اور ان سب کے اوپر قرآن پاک تعلیمات محمد علیہ محمد ہے یہ سب معیار ہے جنہوں نے جو دین کچھ پڑھا ہی نہیں ہے دین مدرسہ دیکھا ہی نہیں ہے عالم کا بو بھی نہیں آتا ان کو عالم سے بڑھ کر جو ہے پتہ نے کن کن مقامات کا مالک بنا کر ہاں جی پھر ہم ان کے جو ہے پیچھے چل رہے ہیں ہمارے قوم کتنا بد ہو چکا ہے ہمارے قوم کتنا ہدایت سے دور ہو چکا ہے خدا میرے قوم کو جو ہے ان حقائق کو جان کر چشمِ بصرت کے ساتھ حقائق پر مطالعہ کریں چشم بصیرت کے ساتھ ہونے والے حقائق کو درک کر کے ہاں جی جس طرح مشرب ہم پڑھ رہے ہیں اسی عظیم حسی نے جو تصویحات دے اسی نے ارد وظائب دے اس نے اورا دیا ہے انہیں کے معنیٰ مفہوم کو صحیح سمجھ کر انہی کا ہی حقیقی مرید بن کے رہنے کے اللہ ہم سب کو تمام ممنین کو توفیع طافرما واخر دعاون الحمد للہ